پھر یہ فرشتے پھیل جاتے ہیں پوری دنیا کے اندر اور جہاں ان کو کوئی بندہ اللہ کے کھڑا ہوا نظر آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ وہ کھڑا ہوا ہو یا وہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہو یا دعا کر رہا ہو تو یہ فرشتے اس کے لیے اس وقت دعا کرتے ہیں یہ سارے امین کے اس کے اندر بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ مسافہ کرتے ہیں اور مسافے کا انسان کو پتہ نہیں چلتا حدیث میں آتا ہے کہ یہ اس بندے کے ساتھ کے لیے دعا کرتے اور اس کے اس کی سلامتی کی جو سلامت کی آگے ذکر ہے اس کے لیے سلامتی کی بھی دعا جانوں سے کرتے مفصرین نے لکھا ہے کہ ان کے مصافے کی ایک علامت ہے ایک آدمی کو پتہ چل سکتا ہے کہ مجھ سے جبرائیل امین نے یا فرشتوں نے اس رات کو مصافہ کیا یا نہیں کیا اگر کسی کو شب قدر کے دوران دعا مانگتے ہوئے یا عبادت کرتے ہوئے یا تلاوت کرتے ہوئے اچانک اس کو رونا آ جائے اس کی آنکھیں بہ پڑیں تو کہتے ہیں یہ علامت ہے کہ اس وقت فرشتہ اس سے مصافہ کر رہا ہوتا ہے یہ جبر المین کے مسافر کی علامت ہے کہ فوراً انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے اس کے اندر ایک دم اس کی آنکھیں بہ پڑتی ہیں اس رات میں جو خوش نصیب کھڑا ہوا ہو یا جو بیٹھا ہوا ہو یا جس نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہو یا جو سجدے کے اندر ہو اللہ چل شاہر سے وہ مانگ رہا ہو تو اس سے بڑی اس کی اور کوئی خوش قسمتی نہیں ہو سکتی کہ اس وقت میں اللہ چل شاہروں کی نگاہوں کے اندر اس کی جو قدر و قیمت